وسلام تو وسلام والا سید و, و خاطمل امبیا محمد نلمصطفی والا علی و صحابی اشد و صفا اما بعدو بالله من بسم الله الرحمن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقرن وی بوت کن والا تبرج ن تبر جا وَفِي مَقَامٍ آخَرَ إِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتْ طَغَاوًا فَصَلُّوهُمْ مَا بَيْنَ وَرَاءِ حِجَابٍ ظَالِكُمُ أُطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ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 بہت بڑی کتاب حدیقہ کن دیا اور طریقہ محمدیہ دیا دونوں دوں اور جناب فتح قدیم شراہیا شریف کے میں دسا مقامات نے جناب اندر عورت واسطے گھروں نکلنا جائز اس علاوہ جائز کئی اجتماع پھر دنے اجتماع ہو رہا ہے تو پردے کا خصوصی انتظام ہے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 اول اول آخر الح ہا ہک تاخرو جو والموزع ازن و بے گیر واب الحج مال محرم ہے سو باجاب الح الاسلام ہجت السلام الفیما ادا کا من زیارت الاجانب بے ہم ول خروج ولیما لا جا جانو لاہ آذنا لو آزے نا و خارا کا نا جی عبارت ہے اس کا مطلب یہ عورت آستے ست مقام ایسے نے مرد دی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 اوہ حضور سرکار بھی امت بے دشمن بنن والے ہو ادیا حدیثہ پیش کر دے جے اگویں کھا جان دے پچھوں پچھویں خبردار چشکی تو انوکھا نہیں دے گا میں بارہ لاکھ حدیث دیاں بارہ لاکھ کتاباتے میں نہیں لاتھ چھڑیا بارا لکھ دیاں کتاباں فقیر بے کور موجود نہیں آؤ کوئی مائی دلال ہے فقیر بیٹھاوے گل گل ثابت کرو سر وڈا دیاں گاو حضور سرکار دی مسند احمد دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا او, او نا چیروں نماز بسے بس جاری پاڑھا دیاں لیں جن چہر چیر سادیاں ہوں کیوں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 घर नमाज पढ़े मेरी औरत अगर महल्ले दस्जिद च नमाज पढ़े मेरी मस्जिद च मेरे पिछे पढ़न नो अफजल गल समझी किीब करी जाते आका ने अगे फरमाया अगर घर महल की मस्जिद नाल घर वेड़े बच्च पढ़ेगी मस्जिद नो अफजल اگر ویڑے نال کمرے پڑے گی پھر ویڑے اگر تہخانے پڑے گی پھر اتلے کمرے افلعل آکا نے فرمایا عورت رب دے سب تہ ہوں جسلے گھر کے تہخانے کو سونا مسلمان ہوئے جنگل دیا تنہائی رب دے شیر ربانی قبرستان بیٹھا تنہائی اوصلے رب دیر مگر عورت مسلمان دی رب دے کر جسل گھر دی کھانے کوٹڑی ہاں ادیش کے لفظ ہے زیادہ بولو بولو اللہ زیادہ قریب ہوئے گی میں بی گل کیا کرنا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 اللہ نو اللہ دے رسول نو جنت دے گھر چی مسلمان کی بیٹی ہو آخر سبحان اللہ ہر فرمان اللہ دیا بندے ہوں جناب جی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 کالف القافی بل فتویٰ ال یوم القراہت فی کلسلواد اور سن بہادا ادا کانت الب آز ول الناس جز کرون المسائل المحمات فدین قطالی ناس مسائل القائد ب توحید و مطلب اس طرح مجلے اسلے جا سکتی اس شرط نال جسے جی وہ مسئلے بیان کرے دے؟, دے, دے ایمان دے عقید دے. ایمان دے توحید دے دقائد دے. جناب اور حرام حلال دے. فرد واجب نے وہ دسے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 میرے آجور سرکار دیا گھر والوں سلف منگو کوئی گھر دے والا سامان منگو کی کرو فس آلو ہوا ہے جا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 سدکے میں سرکار یہ دسواں بیویا گھر والی بابا صاحب کا پردے کا آیا کہ پردے بھی ریا ج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 ہے حضرت عمر ہے فرماندے یا رسول اللہ یہ بندے جناب گزرے آتے دل نہیں جوارا کرتا ٹیڈا اچھا کہ جناب کی بی بیبیاں پاکی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 ادر ویخ اللہ دیا اللہ نے فرمایا اے گیم دیاں خبر دین والے حکم فرما دے اپنی گھر والوں اور اپنی بیٹیاں نو اور مومنا دیا عورتوں نو کی حکم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 ڈیزائن جی آ گیا نیتن بھی, بھی جی ہوئی جی کی جی ڈیزائن ہے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 جناب شرم و حیات اکر پھر نہ فیتنے اٹھن نہ بدکاریاں ہون نہ قتل پتکاریاں ہوتل وارت ہو جرائم معاشرہ کیوں رحمت سکون زندگی نہ بسر کرے کوئی نہ یہ ہے چار در پہ ذکر کرتا سی چار دیواری